جی ایک آدمی ایک سوال کرے میرا خیال ہے. قانون یہ آمد ایک سلسلہ چل پڑتا ہے زمانے میں یہ میلا شریف منایا گیا آہ. اور آپ جو یہ سجاوٹ وغیرہ کرتے جنڈے ونڈے لگاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دی جائے تو یہ ہوگا چلیے بیٹھی آپ کا شکر کی ماشاء سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ بھئی کسی صحابی نے کیا ہو تو ہم کریں ایک اصول طے کر لیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو کسی صحابی نے کیا باقی سب چھوڑ دیں گے تو کتنے کام رہ جائیں گے دنیا کے بتائیے مجھے صحیح؟ تو پہلے کیا ہوا جب تبلیغ جماعت میدان میں آئی نا تو ان کے یہاں پنکھے نہیں تھے مکہ مسجد میں کیوں جی حضور کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے اچھا وضو خانے میں ٹونٹیاں نہیں تھیں لوٹے سے وضو کرتے تھے کیا ہوا جی کہ حضور کے زمانے میں جناب لوٹے ہوتے تھے ٹونٹیاں نہیں ہوتی تھیں ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ ہوائی جہاز میں سفر کیوں کرتے ہیں گدھا گاڑی میں گدے پہ بیٹھ کر کے سفر کریں یا خچر پر سفر کریں آخر ترقی ہو رہی ہے تو اس کے اعتبار سے یہ معاملات ہو رہے ہیں نہیں میں ایک صاحب کا نام نہیں لیتا وہ کسی دعوت میں گئے تو اس زمانے میں ٹیبل کرسی پر کھانا مایوب تھا انگریز کھاتے تھے وہ بزرگ ان پہ گرم ہو گئے کہ نیچے دسترما اچھی بات تھی نیچے دسترخوان بچھائے کھا لی کلے انگریزوں کے طریقے سے تم کھا رہے سب انہوں نے ذرا ڈان ڈپٹ کی جب پیر صاحب نے کھانا وانا کھا لیا تو میزبان بچھا وہ بڑا شریر تھا اس نے کہا کہ ایک طرف تو رکھی کار اور دوسری طرف رکھا گدھا کہ صاحب اب دیکھی یہ تو انگریز کا بچہ اور یہ سواری حضور علیہ السلام کے زمانے کے تو کون سی پسند کریں گے ظاہر ہے کہ پیر صاحب کار میں ہی گئے نا بیٹھ کر کہتے پہ تو نہیں گئے بیٹھ کر تو کچھ ہوتے ہیں شعار ہم اس کو پہلے بیان کر چکے کو شعار ہوتے ہیں مذہبی اور کچھ ہوتے ہیں قومی جو مذہبی شعار ہے وہ نہیں بدلتا آ, قومی شعار بدل جاتا جیسے پتلون کا پہننا جس زمان میں انگریز آیا اس زمانے میں سوائے انگریز کے کوئی پتلون نہیں پہنتا وہ اس کی علامت تھی اس وقت علماء اس کو حرام کہتے تھے. لیکن جب پتلون کا رواج عام ہو گیا جیسے مثلاً پورا ترکی مسلم, مسلم ملک ہے سارے پتلون پہنے لگ گئے قومی لباس ہی ان کا پتلون ہو گیا ہمارے یہاں بھی سب پتلون پہننے لگ گئے تو یہودی جا رہا یا عیسائی جا رہا تو حکم بدل گیا اس لیے مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے وقار الفتاح میں پتلون پہن کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دی اور ب ایسی ہو کہ آدمی کو رکو سجود میں کوئی تکلیف نہ ہو اب ایسی بھی نہ ہو کہ مجھ جیسا آدمی یہ سوچنے لگے گے اس میں گھوسا کیسے ہوگا اتنا چست نہ بیٹھ سکے آدمی نہ ادھر ادھر ہو سکے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو اب یہ طے کر لیں کہ جو کام حضور نے کیا ہے نا وہی کریں گے باقی نہیں کریں گے کچھ رہ جائے گا دن میں کچھ نہیں رہ جائے گا کیا ہوگا اس کا اصول سنیے کیا اصول اس کا یہ ہے یہ دو حدیثیں ایک ہے حضرت ابو موسا شری رضی اللہ اور ایک ہے حدیث حضرت ماز ابن جبل اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے یہ دونوں یمن کے قاضی تھے اور دونوں حدیثوں کا مضمون تقریباً ایک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسا عشریب کو جب حضور نے قاضی بنایا ان سے پوچھا فیصلے کیسے کرو گے ان کا پہلے میں قرآن مجید میں دیکھوں گا خود حضور فرماتے اگر قرآن مجید میں وہ قضیہ نہ ہو تو فیصلے کیسے کرو فرم پھر حدیث رسول دیکھوں گا اس کا مطلب حدیث سے یہ پتا چلا کہ بے شمار مسائل بظاہر قرآن میں نہیں وہ حضور کی سنت میں فرما اچھا اگر حدیث میں بھی نہ ملے مسئلہ تو کیا کرو گے تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن حدیث سے قریب تر ہو تو حضور علیہ السلام بالکل تم نے ٹھیک کہا فرمایا کہ یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے اسی کو تفقو کہتے ہیں سمجھے اسی کو فکر کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جو درپیش مسائل ہیں ان کا جواب جو ہے وہ دیا جائے تو یہ اگر اصول بنا لیں کہ جو صرف قرآن مجزے کے فرقہ ہے نا جو قرآن میں اس کے اللہ نہیں مانیں تو کتے کا گوشت حرام ہو قرآن میں کہاں کیا خیال ہے بلی چوہا بندر یہ حرام ہے کہیں قرآن مجید ایک اصول بیان کر دیا اتنا شاندار ہم نے جو اپنا حبیب بھیجا ہے نا تمہارے پاس یہ طیب چیزوں کو تم پہ حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو تم پہ حرام کرتا ہے اور کتاب الاعتصام مشکا شریف میں یہ میرا حرام کیا ہوا بھی حضور فرماتے ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا ٹھیک <تصفح> ہے <ہوا تصفح> اللہ کے نائب ہیں نا اتی اللہ اتی الرسول تو اب آئیے تو آپ کہیں جی صحابہ نے تو یہ نہیں کیا تھا اچھا اب میں آپ سے پوچھوں بنیاد یہ محفیل میلاد میں ہوتا کیا ہے جب آپ کی کے موہ سے میں سنوں کیا ہوتا ہے ہم دو سنا ہوتی نا اچھا حضور علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر شریف پر بٹھایا اور دعا کی اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما ایک حدیث میں کہ حسان اپنے کلام کو سناؤ اللہ تمہارے موہ کو نیچا نہ دکھا اور وہ حضور کی نع سناتے تو اگر یہ نع سنانا میلاد ہے تو یہ تو حضور کے زمانے میں ہوتا تھا اور صحابہ کرام علی مددان حضور کا ذکر و ازکار کرتے تھے تو میلاد میں اگر حضور کا ذکر اذکار ہوتا ہے یہ بھی تو محفل میلاد اب آپ کہتے ہیں یہ جلوس نکالنا جب حضور علیہ السلام مدینے شریف گئے چند دن آپ نے قبا شریف میں قیام فرما یہ حدیثوں میں تفسیروں میں سیرت کی کتابوں میں نہائی تھی وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ موجود اہل مدینہ جہاں سے قافلے آتے ہیں نا اباس اس کے راستے میں کھڑے ہوتے انتظار کرتے جب سورج غروب ہو جاتا تو فرماتے نہیں آئے اپنے گھر چلے جاتے تو جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اہل مدینہ نے پورا جلوس نکال کر حضور کا استقبال کیا اور چھوٹی بچیاں جو ہیں انہوں نے وہ نعت پڑھی تل البدرا یہ والی نعت انہوں نے پڑھی تو حضور علیہ السلام کا استقبال تو انہوں نے جلوس سے کیا ایک بات یہ جو احمق کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ تو پوری صحاہ ستہ میں دکھائیے کہ جلوس یہ ملاد النبی اب صحاہ کسی نے پڑھی نہ ہو تو اس کو کیا دکھایا جائے کسی شخص نے خوب کہا تھا کسی زمانے مدعا لہجے میں کہ علم و پر دینداری نہ آئی بخار آگیا مگر بخاری نہیں آئی صحاہ ستہ کی کتاب ہے مشکا شریف مشکا شریف میں علامہ امام ترمیزی نے حضور کی سیرت پر ایک باپ باندھا تو کہتے ہیں نا کہیں نشان نہیں آپ کو تعجب ہے اس باپ کا نام صاحب مشکات نے میلاد النبی رکھا ترمیزی شریف میں باپ ہے اس معاملے پر کہ میلاد النبی اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت پر انہوں نے کلام کیا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا کہیں ثبوت نہیں بالکل احمق لوگ ہیں اچھا یہ نہیں بلکہ انہوں نے بےچاروں نے اپنی بھی کتابیں نہیں پڑھی اتنے معذور کم وقت اب آئیے پورے طریقے سمجھ لیں یہ حدیث شریف کے دو چینل ہیں پورے ہندوستان میں کہ سند حدیث ہندوستان میں کون لایا ایک تو چینل ہے ایک شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی کا ان سے سنعت میں وہاب بھی دیوبندی بریلوی جتنے بھی لوگ یہ دو سے حدیث کے صنعت ملتی ایک ہے شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی اور ایک ہے شاہ عبداللق مہدید دیلوی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ مہدید دیلوی کے کتاب جو ہے اس میں موجود ہے در سمین فی مباشرات نبی الامی یہ ان کی کتاب عربی وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر بارہ ربی الاول کو محفیل ملاد کرتے تھے یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ایک دن جب ربی الاول کی بارہ تاریخ آئی تو میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے والد تھے شاہ ابدیم تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے ملے. اُس زمانے میں ٹکے چلتے تھے اُس میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. ٹکوں میں آج تو فقیر کو ایک روپیہ دو تو آپ کا چہرہ دے گے گا اگر کمبت کس بقیل سے پالا پڑا ایک روپیہ دے رہا اس لیے ایک روپیہ کا کچھ آتا ہی نہیں کیا دیں گے آپ فقیر کو بھی ایک روپیہ نہیں دے سکتے بھائی تو چند ٹکوں کے چنے منگا لی چنے کا سامنے رکھا محفل میلاد ہوا اور یہ چنے حاضری میں تقسیم کر دیے گئے थी? جن سے سارے موجود ہے میں نے اپنے والد سے سنا اسی رات حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور وہ چنے کی ڈھیری حضور کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس پر تحسین فرما رہے تھے آپ اس پہ خوشی کا اظہار فرما رہے تھے یہ تو شاہ ولی اللہ نے لکھا محدودی صاحب نے اب آئی دوسرا چینل آئی دوسری سند ہے شاہ عبدالحق الحق محدید رحمت اللہ یہ آج کل کے بزرگ نہیں شاہ ابد الحق محدودیلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے دہلی میں ایک ہزار باون ہجری میں الحمدللہ میں دو مرتبہ دہلی گیا اور بسیار تلاش میں نے ان کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑی افسوس تو مجھے یہ ہوا کہ اتنا بڑا محدس اور اس کے سارے کارناموں کو لوگوں نے فراموش کر دیا پوری دہلی میں اچھے بھلے دیندار آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں شاہ عبد الق دہلی کا مزار کہاں ہے تو کسی کو پتا نہیں کسی کو پتا نہیں پھر میں بریلی شریف جب گیا وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے قاضی عبدالرحیم صاحب تین چار دن پہلے انتقال ہوا تین چار سال یا دو سال پہلے اللہ غری کرمت فرمائے پورے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی میں ان کے پاس جب گیا تو ان سے میں نے پوچھا پھر انہوں نے مجھے پورا بتایا بتایا پھر جب میں دہلی گیا تو میں مہرولی مہرولی کو طے کر کے شمسی تالاب شمسی تالاب میں پانی نہیں ہے شمسی تالاب کو عبر کرنے کے بعد جنگل میں شاہ عبدالق محدود دلوی کا مزار شمسی تالاب کی دہلی میں ایک تاریخ حیثیت یہ ہے کسی اہل دل کسی بزرگ نے اس شمسی تالاب پر خواب میں حضور علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے اس کی تاریخی حیثیت ہے شمسی تالاب کو عبور کر کے گئے تو جب دیکھا تو افسوس ہوا کہ گرد و ابار ہے کسی زمانے میں عالیشان مقبرہ تھا لیکن اس کے بعد وہ منہدم ہو گیا دیواریں بھی پختہ نہیں پھر اس کے بعد دوبارہ جب میں غالب شاید اکیانوے یا بانوے میں گیا تو کسی صاحب نے وہاں اچھا سفیدی اور مرمت کر کے صفائی ستھرائی کا انتظام کیا ہوگا تو شاہ عبد الحق محدود کا میں نے ذرا سا تعروف کرا دیا ان کی کتاب ہے اخبار ال کہتے کہتے نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بننا جادو کیا اخبار الخیار فارسی زبان میں ہے اور اس کو چھاپا ہے مدینہ پبلشنگ جو ایم اے جینا روڈ پہ اب بھی موجود ہے مدینہ پبلشنگ نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ کیا ہے دو مشہور وحابی مولویوں نے ایک کا نام ہے مولوی محمد فاضل اور دوسرے کا نام ہے مولوی مفتی عاشق علاحی بلند شہری ان دونوں نے اس کا ترجمہ کیا اخبار یہ مدینہ پبلشنگ سے چھپی اس کا صفحہ نمبر چھ سو چوبیس پر یہ عبارت موجود ہے شاہ عبد الق دلوی نے جو جن جن جگہ گئے بڑا کمال کیا سارے بزرگوں کے واقعات لکھے اگر چار سطر میں واقعات ملے تو چار ستری لکھ دی لکھ دیا فلا بزرگ اس میں پیدا ہوئے اتنے سن میں ان کی وفات ہوئی سب پر جہاں جہاں گئے جس میں لاہور کے ملتان کے دہلی کے جہاں جہاں بھی آپ گئے پورا ذخیرہ ایک اخبار آخری میں انہوں نے اپنے حالات بھی لکھے کہ میں عبد کون ہوں میرے والد کا نام سیف الرحمان ہے ہم ترکی نسل ہیں بخارا سے ہندوستان میں منتقل ہوئے اور یہاں جب میں پڑھتا تھا تو سب اپنے واقعات لکھے سبق میں اتنا منہمک رہتا تھا جھکا کر کے جب پڑھتا تو کئی دفع چراغ سے میرے بال جل گئے آگ لگ گئی میرے سر میں وغیرہ میں اتنا اپنے سبق میں منہمک رہتا سارے واقعات لکھنے کے بعد آخری میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ابد الحق کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھے یہ ان کی آجزی ہے کوئی عمل ایسا نہیں اس لیے کہ ہر عمل میں فساد نیت رہا ہے. یہ ان کی آجزی ان کے ساری مگر ایک عمل میرا ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا حالانکہ شاہد الق محدید ولی اتنے بڑے محدث ہیں یہ لکھ سکتے تھے جب میں ہندوستان آیا تو مسلمانوں کی زبان فارسی تھی تو میں نے مشکا شریف کی بڑی زخیم شرح لکھی اشبد الما فی شرح مشکات یہ زبان فارسی میں اسی طرح فارسی میں کئی کتابیں مثلاً اس زمانے میں فارسی میں حضور کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں بڑے زخیم دو جلدے مدارج النبوت کے نام سے فارسی میں شاب الق محدود دلوی نے لکھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ ذخیرہ میں قیامت کے لے جا رہا ہوں کہتے اللہ تعالیٰ میں نے جو حدیث پر کتابیں لکھی ہیں وہ میں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں جو میرے نجات کا ذریعہ ہو میں نے بزرگوں کی سیرت پر اخبار الخیاار لکھی یہ قبول فرمال یہ ذریعہ نجات ہو جائے کچھ اور پیش کرتے مشکا شریف کی شراب پیش کرتے کچھ نہیں انہوں نے کہا میرے پاس تو نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہر عمل میں فساد نیت رہا مگر یا ارحم الراحمین عبدالحق کا ایک عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور وہ یہ ہے کہ میں محفل میلا کے وقت کھڑے ہو کر سلام پڑھتا لائیے میرے تو خانے میں موجود ہے کسی وہابی سے منگوائیے تمہارے مولیوں کا ترجمہ ہے اور اس کو مدینہ پبلشنگ نے چھاپا اور جناب وہ میرے پاس موجود ہے اور صفحہ نمبر چھبیس اس کا نکالیے چھ سو چوبیس نمبر اس پہ شے کے محرئے لکھا اب سنیے نتیجہ یہ بتائیے آپ ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو اور گواہ آئے جی آپ نے دیکھا ہے جو گواہی دی آپ نے کہا نہیں میں نے زید سے سنا زید کو کوٹ میں بلایا گیا زید صاحب یہ آپ نے واردات کا موقع دیکھا ہے انہوں جی میں نے بکر سے سنا یہ بکر صاحب کو بلایا بکر صاحب کہتے ہیں بھائی میرے سامنے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اب مجھے بتائی اگر گوائی میں ایک آدمی کراس کوئسٹن جس کو کہتے ہیں اس میں اگر لا جواب ہو جائے تو مقدمہ ثابت ہوگا نہیں ثابت ہوگا اب کوئی آدمی اپنے آپ کو محدث کہے اور حدیث پڑھا ہے اور اس کی حدیث میں دو مشرق آ جائیں سند کا کیا بنے گا کیونکہ میلا شریف منانا تو شرک ہے نا شاہ ولی اللہ محدودی مشرک ہو گئے ان کے والی صاحب بھی مشرک ہو گئے شاہ عبد الق محدودی بھی مشرک ہو گئے اب بتاؤ تمہاری سند کا کیا بنے گا جس کی سند میں کوئی مشرق آ جائے تمہیں تو حدیث بیان کرنا ہی حاصل نہیں بھائی کیوں بے وقوع بنا رہے لوگوں کو تمہارے تو سنت میں امام بخاری تو بہت بعد میں آئیں گے دونوں مشرک آ گئے تمہاری سند میں اس لیے ان کا قول بالکل غلط ہے اور میں نے حدیث کو بتا دیا آپ کو یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی حدیث اور قرآن میں ہوگا وہی وہ ہم مانیں گے یہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے شافعی حنفی مالکی جس میں پوری دنیا ان کا ان کی پیروی کرتی ہے تو ہمارے یہاں ہمارے امام کا قول ہم لیں گے یعنی کہ قرآن اور حدیث سے ہم اس کا استثنا ہو گیا نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ہمارے امام ہم سے زیادہ جانتے تھے ٹھیک ہے تو یہ آزارات جو ہیں یہ جو کچھ کہیں گے وہ اصل میں دین ہے اس لیے ہمارے یہاں شریعت کا ماخذ کیا ہے قرآن سنت اجماع امت اور قیاس یہ چار چیزیں ہیں جس سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے جی نا آپ کو یہ کا سوال اور کر۔